اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماج فرمائیں الحمدللہ وکفا وقفا والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد بنا بحم وعلى آله المجتبى واصحابه اللهم صل على سيدنا محمد سیلاش می والا آلحی وا بھی نجوم ملدا اما بعد فقد قاد اللہ تبارک و في فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها النبي قل لي زواجك ان كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها فاتعينا امتك وان اصرف كن صرا جميلا وان كنت تريد الله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 والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم ان اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو سیرت امبہد المؤمنین کے ضمن میں الحمد للہ دروس کی ابتدا ہوئی ہے اس میں سے ہمارا آج دوسرا درس ہے اور اس کا تعلق بھی عظمت ازواج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان بخشا ہے آپ کی جو عظمت ہے آپ کی جو رفعت ہے یہ منصوص ہے مسلم ہے حقیقت ہے جس کا کوئی بھی پہلے اسلام میں سے منکر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام انبیاء کا امام آپ کو سید الاولین اول آخرین آپ کو رحمت للعالمین آپ کو خادم المبیا اولمرسلیم اور آپ کو مبعوث کا کافت الخلق اجمعین اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی جو کسی پیغمبر کو شان نہیں ملی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں وہ اپنے قوموں کے لیے مبعوث ہوتے تھے اسی لیے قرآن مقدس میں ان کا جہاں بھی ذکر آئے گا تو آپ نے پڑھا ہے اور اب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں ذکر آتا ہے مسن اللہ عدن اقاہم ہالیہ قوم کہ قوم عاد کے پاس جب اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنے خطاب میں یا قوم اپنی قوم کو مخاطب کیا ان سمود آ خاہم صالحہ قوم کے پاس اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو خطاب کیا کالیا قو میں بدمبا الا مدین آخاہم شعائبہ کالیا قو میں بدمبا اسی طرح سیدنا نا علیہ السلام سیدنا نا علیہ السلام یعنی العزم پیغمبر اللہ نے سید نبوسا علیہ السلام کو شرف کلام سے نوازا ہے اس لیے کلیم اللہ کہلائے کہ اللہ نے بغیر واسطے کے جن سے کلام فرمایا اسی طرح سید عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزمت بخشی کہ وہ روح اللہ کہلائے کریمت اللہ کہلائے آیت اللہ کہلائے, آیت اللہ کہلائے اور ان کو اتنی عزمت بخشی کہ آج بھی وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں لیکن انہوں نے بھی جب خطاب کیا تو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل، سارا قرآن کھول کے دیکھ لیں تورات دیکھ لیں اناجیل دیکھ لیں تو ہر پیغمبر نے ایک خاص قوم میں اس کو بھیجا گیا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک وقت میں دو پیغمبر موجود ہیں حضرت بسر علیہ نبی رسول ہیں اور حضرت ہارون بھی موجود ہیں اور دونوں کو بھیجا جا رہا ہے فراؤن کے پاس اظہبا الا فراؤن ہے نہ اچھا کبھی ایسا بھی ہوا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں لوت علیہ السلام بھی موجود ہیں حالانکہ سید را ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے لوت علیہ السلام بھی نبی اسی طرح آپ دیکھیں سید را یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے اور دونوں موجود ہیں <تصح> <تصح> <تصح> تو اس لیے ہمیشہ ساری تاریخ انبیاء پہ نظر ڈالیں اسی لیے جس اس دور میں ایک انگریز نے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے جس میں اس نے 100 ہیروز یعنی ایک سو پورے عالم میں پوری تاریخ انسانیت میں ہیرو منتخب کیے ہیں کہ ان میں کون لوگ تھے جو ہیرو کہلانے کے حقدار تو اس میں سب سے پہلے نمبر بے وہ حضرت محمد مستفی کھلا ہے حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے. نہ وہ مسلمان ہیں اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کے بندے تم نے آخر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ذکر کر دیا ہے تو نکاح دیکھیں تاریخ کا قلم جو ہے وہ حقائق لکھتا ہے اسر علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے اگر بڑو اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہیں انہوں نے اگر خطاب فرمایا ہے انہوں نے اگر اپنے ہمارین کو فرمایا ہے انہوں نے اگر زور لگایا ہے تو بڑو اسرائیل کی ہدایت کے لیے زور لگایا سیدنا عبوس علیہ السلام نے زور لگایا فراؤن سے مقابلہ کیا تکلیفیں برداشت کی چپتیوں سے ٹکرائے لیکن بنو اسرائیل کو چھڑایا ایک ذات مجھے نظر آئی ہے پوری تاریخ انسانیت میں کہ جو وہ کسی قوم کو خطاب نہیں کرتا وہ یا قریش نہیں کہتا وہ یا عرب نہیں کہتا یا الا مکہ نہیں کہتا وہ کہتا یا یو الناس وہ ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہو وہ ساری دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود کا پروگرام بتلاتا ہے وہ ساری کائنات کو عرب ہو عجم ہو کہتا ہے قولو لا الہ الا اللہ قول <تصفيق> یہ عقید توحید اپنا لوگ اسی میں تمہاری کامیابی ہے وہ اگر حجت الوداع پہ کھڑا ہے تو پورے عالم کو خطاب کرتا ہے کہتا ہے اللہ فلی شاہد الحائم وہ جہاں بھی خطاب کرتا ہے اور ایسے احکام دیتا ہے جو سارے عالم کے لیے ہیں وہ جتنے قوانین لایا ہے وہ محدود نہیں ہیں. وہ جتنے عوامر و نواحی لایا ہے وہ عرب کے لیے نہیں ہے وہ جتنا اپنے اندر اس نے اخلاق حسنہ ہے سیرت ہے سورت ہے کردار ہے احکام ہے وہ سارے عالم کی بھلائی کے لیے لایا اور وہ ساری امت کی بات کرتا ہے کہ کنتم خیر امتن اخرجت لنداس اور وہ ایک باہر پیغمبر ہے جو یہ کہتا ہے کہ کافر بھی میری امت ہے کیونکہ اور جب نبی نہیں ہے تو امت تو میری ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت ایجابت ہوتی ہے کہ معنی ایک امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا اور ایک وہ لوگ ہیں کہ انہیں ہیں تو امت لیکن بات نہیں مانی ان کے لیے اور نبی تو ہے نہیں کہ وہ اس کی امت کہلائیں حتیٰ کہ اگر علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی تو امتی کہلائیں گے محمد رسول اللہ یعنی وہ بحثیت ایک پیغمبر کے نہیں آئیں گے بحثیت ایک نبی کے کوئی نئی شریعت نیا قانون نہیں لائیں اسی لیے وہ جب پہلی نماز پڑھیں گے تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام چاہیں گے کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نماز پڑھے ہیں کہ وہ کہہ رہا ارے تم نماز پڑھاؤ تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں مقتدی بن کے آیا ہوں میں نبی بن کے نہیں آیا میں حضور کی امت میں سے ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر کے یہ بترانا چاہتا ہوں کہ میری کوئی شریعت نہیں میں تو اسی دین اسلام کی حفاظت کے لیے آیا ہوں میں تو اسی احکام کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں جو لے کے آئے تھے حضرت بہت برطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ نے حضور کو اتنی بڑی شان بخشی تو اللہ نے پھر حضور کے لیے جہاں صحابہ کو چنا ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی اللہ نے مجھے چن لیا سم اقتار علی اصحابی اس کے بعد میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا بجالمن انصاری و اسہاری ان میں سے بعد کو میرا مددگار بنا دیا بعد کو میرا رشتہ دار بنا دیا اسی طرح اللہ نے ازواج رسول کو بھی اپنے پاک پیغمبر کے لیے خود چن لیا محت المؤمنین کا جو مقام ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے عام کسی عورت کا مقام ہوگا اس کی وجہ یہ تھی دراصل کہ جب حضور کا پیغام سارے عالم کو دینا ہے تو عالم میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ساری کائنات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خارجی زندگی ہے ایک داخلی زندگی ایک وہ زندگی ہے جو صحابہ کے سامنے ایک وہ زندگی ہے جو گھر میں ہوتی اب گھر کی زندگی کا احوال جو ہے وہ تو صرف ازواج متحراد کو معلوم ہو سکتا ہے اور کسی کو معلوم ہو نہیں سکتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے درس سابقہ کا میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ سارے قرآن میں نظر ڈالیں یہ لفظ جو آیا ہے نا جی یہ شان محمد مصطفی میں درارت کرتا ہے کہ جہاں جہاں حضور کی بی بیوں کا ذکر آیا تو وہاں لفظ زوج کا آیا ہے یا کل ازواج زوج کا معنی ہوتا ہے تساوی مچھا قلت یہ لفظ امرا میں نہیں پایا جاتا امرا کا لفظ امرا کا معنی بھی عورت ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر تشاکل ہو اس کے اندر تصاوی ہو لیکن زوج کا تو معنی ہی تب ہوگا گویا کہ دونوں جوڑ جو ہیں برابر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے اسی لیے میں نے بطور مثال بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے جہاں ذکر کیا امراۃ لوہن امراۃ لوت ان کی بیوی بی، نو کی بیوی بی علیہ السلام کیونکہ وہاں تصابی نہیں ہے ایک طرف نبی ہے دوسری طرف کافر ہیں امراط فراؤن ایک طرف مسلمہ ہے اور فراؤن کافر ہے تساوی نہیں ہے برابری نہیں ہو سکتی اچھا اسی طرح حضرت ابراہیم کے ذکر میں بھی اللہ نے امرا کا لفظ فرما دیا بک واک بلت عمرا تو حوفی صبر وجہ کیا تھی کہ وہاں مسئلہ تھا حمل کا اور حمل کا تعلق عورت سے ہوتا ہے مرد سے ہوتا نہیں اس لیے بھی وہاں ذکر جو تھا امرا کا کیا گیا اسی لیے حضرت زکریہ علیہ السلام کے قصے میں بھی نے بھی لفظ امراء کا استعمال ہوا انہوں نے کہا کہ یا اللہ عمراتی آخر میری بیوی جو ہے وہ تو بےچاری اسم سنیاس کو پہنچ چکی ہے اب اولاد پیدا ہونے کی امید ہی ختم ہو گئی ہے وجہ کیا تھی کہ وہاں بھی حمل کا قصہ انقالت عمراۃ ان عمران عمران کی بیوی کا ذکر کیا گیا وہاں بھی لفظ امرا کا استعمال ہوا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں امراط العزیز لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ کی بیویوں کی ہے یہ شان ازواج رسول اللہ کی ہے یہ شان اہل بیت رسول کی ہے یہ شان امہات المؤمنین کی ہے کہ فرماتے ہیں یا کل ازواج کا ان کن تن حیات الدنیا وزینتھا اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا کا ازواجک اب اس بات کو سمجھیں اب دیکھیں نا آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو جاتا تو آپ کے لیے حلال ہے وہ تو نکاح ہونے کے بعد بیوی ہے حلال ہو گئی آپ کے لیے لیکن یہاں خداوند قدوس کو فرماتے ہیں کہ انا حلل ہم نے تیرے لیے حلال کیا تیری بیویوں کو تو اسی لیے اولا نے فرمایا کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ سارے نکاح جو ہیں یہ منشا صرف حضور کا نہیں اس میں منشا اللہی شامل اس لیے اللہ فرما ہے کہ ہم نے حلال کیا ہے ورنہ تو سب کے لیے بیوی حلال ہوتی ہے جس کا بھی نکاح ہوگا تو بیوی حلال ہوگی تو بطور خاص یہ کہنا کہ ان لہ کا ازوا جا تو اس میں اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کا جو ہے وہ بھی انتخاب فرمایا یہی وہ وجہ تھی کہ انشاء زندگی رہی اور اللہ نے توفیق بخشی تو ہم جب سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اس میں تفصیل سے اللہ ذکر کرنے کی توفیق دیں گے تو جب کسی عفق میں میرے آقا بے حد پریشان ہو گئے معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ حضور کے حرم پر توہمت لگا دی ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اللہ ہر مسلمان کے گھرانے کو محفوظ رکھی یہ معمولی بات تو نہیں ہوتی اور پھر غیرت مند انسان کے لیے اور حضور سے بڑا غیرت والا کون انسان اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت ور سے اور حضرت سعد سے اپنے فرمایا عغیر البن خا کہ سعد میں تم سے زیادہ بغیر رکھوں ملا عغیر اور اللہ مجھ سے زیادہ بغیر تو اتنے بڑے بغیر اتنے بڑے عظمتوں کے پہاڑ مجسمہ عظمت مجسمہ رحمت مجسمہ رفات شان اور ان کے گھر پہ اتنی بڑی قمت لگ جائے گا با مغلی بات تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی امتحان کا دور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے مشورہ لیا اسی طرح سیدنا نہ ابو بکر سے بات کی سیدنا ابو بکر کی گھر والی سے بات کی یعنی ام عائشہ سے بات کی انہوں نے کہا یار ہماری بیٹی ہے ہم اس مسئلے میں نہیں بولیں گے کیونکہ اگر ہم کوئی بات کہیں تو وہ کہیں گے بیٹی کی جی. ہر آدمی اپنی بیٹی کی صفائی میں تو کہتا ہے لہذا ہم تو کچھ نہیں ہو اور ایک طرف آپ کی ذات ہے آپ پر تو ہم ساری بیٹیاں کیا سارا خاندان قربان کر سکتے ہیں ایک عائشہ کی کیا بات ہے ہمارے تو سارا خاندان حضور آپ کے قربان ہے تو ایک طرف ذات ہے آپ کی اور ایک طرف ہماری بیٹی ہے ہم کیسے بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہائی یہ ایام اتنے شوق گزرے تھے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور تشریف لاتے تھے میرے گھر میں یعنی والدین کے گھر میں بی بی عائشہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی لیکن آ کے حضور میرا نام بھی نہیں دیتے بس اتنی پوچھ لیتے تھے کئی کم اس کا کیا حال ہے فرماتی ہیں کہ آپ خود اندازہ کریں کہ میرا محبوب ہو اور جس کے دیکھے بغیر میری زندگی کے لمحات نہ گزر سکیں وہ میرے گھر میں آ کے اتنی بے اتنا کرائے تو میرے تو دلوں بہارے جل جاتے تھے لیکن میں کیا کر سکتی اسی لیے میں بیمار ہو کے صاحب فراش ہو گئی حضور کی جدائی پھر حضور کی بے اتنائی پھر دشمن ہوگی باتیں تو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے پوچھا کہ عمر ماں زار آئے تمہارا کیا مشورہ ہے حضرت عمر اپنے دور قاب کری ہے محدث جس کے دل میں اللہ الہام فرماتے ہیں تو عضر عمر علی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے حضور یہ آپ کی دوجۂ متحرہ کا مسئلہ ہے اس میں مال ابن خطاب ابن خطاب کے بیٹے کی کیا تاکت ہے کہ حضور کی بیوی کے بارے میں بات کریں حضور یہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے حضور نے عمر میں آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں میں حکم دے رہا ہوں کہ مجھے مشورہ دو یہ تو میرا حکم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر مجھے کچھ اجازت ہے بات کہنے کی میں نے جب حکم دیا ہے کہ مشورہ دو اس نے کہا حضر پھر میں جو عرض کروں گا کچھ پوچھوں گا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میں عمر میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے مشورہ دو میں کیوں ناراض ہوں گا مرنے کا حادل بڑی آسان سی بات ہے صرف ایک سوال کا آپ جواب دے دیں اگلی رائے پھر میں دیتا ہوں کہ عائشہ کا نکاح آپ نے اپنے منشے سے کیا ہے یا حکم خدا سے کیا ہے آپ کا منشا تھا آپ نے رشتہ ڈھونڈا آپ نے تلاش کیا انسان ہے غلطی ہو ہے اپنی طرف سے آدمی ڈھونڈتا ہے کہ اچھی بچی ہوتی لیکن انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات بڑے گھرانے ہوتے ہیں بیٹیاں بظاہر بڑا کردار ہوتا ہے لیکن اندر خطا ہوتی ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے نے فرمایا کمال کرتے ہو محمد, محمد یہ تو اللہ کا حکم ہے اور جبریل ریشم کے کپڑے میں عائشہ کی تصویر رہے میرے سامنے کہ ہاتھ ہی جاؤ یہ تمہاری بیوی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ اگر اللہ کا انتخاب ہے ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے بیٹوں کے لیے اچھے رشتے مل جاتے ہیں اللہ کو اپنے نبی کے لیے باغ بیوی بی نہیں مل سکی اللہ تو الغیب ہے اللہ نہیں جانتے تھے کہ عائشہ سے ایسی غلطی ہوگی وہ نبی کے گھر میں لائے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں سوری رسول اللہ حضور کا چہرہ مبارک جو تھا ایسے گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا خوش ہو گیا نا حضور کا اطمینان ہو گیا نا کہ میرا حرم پاک ہے اور میری بیوی پاک ہے یار سلا اپنے آپ کے اللہ نے جب چنا ہے تو اللہ کی چنائی میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان اقوال سے اور اس آیت مبارک سے یا ایوہن نبی اتنا احل اللہ لکھ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کیا اب دیکھیں جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی حضور کی ادواج سے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہے مسئلہ ایلا ایلا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسم کھا لیتا ہے کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا یا بیوی سے ملوں گا نہیں اصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے قسم کھا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے ناراض ہو کر آپ ایک بیوی بی کے پاس گھر کے اوپر چوبارہ بنا ہوا تھا اس میں تشریف لے گئے یعنی ایک کمرہ نیچے سے ایک اوپر تھا اور صحابہ میں یہ بات جو تھی گردش کر گئی کہ حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اب سب سے سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ہونی تھی نا کہ ان کی بیٹی آزور کے گھر میں تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہزور کے, کے گھر میں ہے حضرت عمر کی بیٹی ہفسہ ہزور کے گھر میں ہے تو حضرت عمر بڑے غصے میں آئے بڑے جلال میں آئے اور بڑے غصے سے آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ حفصا میں اسی لیے تمہیں کہتا تھا کہ حضور پاک کو کبھی تنگ نہ کیا کرو تم لوگ ہمیشہ تنگ کرتی ہو اصل وجہ کیا تھی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضور پاک جو خرچے کے لیے کچھ بیچتے تھے نا سال کا یا چھ مہینے کا یا دو مہینے کا یا ہفتے کے لیے خرچ بیچ دیا جو آ جاتا تھا اس زمانے میں جو جو آ گئے کبھی تھوڑی سی گندم آ گئی کھجوریں آ گئیں زیتون آ گیا یہی چیزیں ہو گئی تو بیویاں چونکہ اتنی سخی تھیں کہ جو آتا وہ شام تک دوسرے دن خیرات کر دیتی گھر میں پھر کچھ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عرض کرتے ہیں حضور گھر میں تو کچھ نہیں کچھ آئے تو بھیجوا دیں کیونکہ بیویوں میں تو اتنی سخاوت تھی نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو اس دور میں تیس ہزار دن بھیجے اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ چودہ سو چھبیس سال یعنی گزر گئے ہیں تو اس وقت تیس ہزار کی ویلیو کیا ہوگی آج کے مقابلے میں تو اس کے بعد جب وہ پیسے پہنچے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادمہ سے فرمایا کہ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ اور چلانا شروع کیا اور چلانا شروع کیا اور چلانا شروع کیا اللہ کی شان اس دن بی بی عائشہ روزے کے ساتھ نہیں اور شام کو کچھ بھی نہیں بچا تیس ہزار ختم تو شام کو جب افطار کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے آئے تو خادمہ نے کہا کہ المومنین اگر پانچ دس دن ہم ہی چلو ہمیں دے دیتی تو آج تو اچھا کھانا بنا لیتے نا تیس ہزار تو آپ نے چلا دیا لیکن اپنے گھر کے لیے تو کوئی دس بیس پچاس سو دے دیتی نا کہ دو چار دن ہم بھی اچھا کھانا کھا لیتے ہیں تو ابھی بھی پتا اچھا ہے یاد کرا دیتی تو میں دے دیتی تم نے یاد بھی کیا مجھے تو خیال نہیں کہ گھر میں ہے یا نہیں ہے یعنی یہ عالم تھا سخاوت کا حضرت حسن کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس دور میں سیدنا نباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس ہزار تر ہم کہا بھیجا اور ساتھ بھیجنا جس کے ذریعے بھیجا اس کو کہا تھا دیکھنا کہ حضرت حسن کیا کرتے تم وہیں رہنا دو چار دن معلوم تو ہونا کہ پیسوں کا خرچ کیسے کرتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب صبح کے جو مسجد میں بیٹھے رہنا بلانا شروع کیا اور تقسیم کرنی شروع کی مسجد سے اٹھے اس وقت جب بیس دار ختم ہو گئی گھر میں کچھ آدھے بیسے رسول ہے تو حضرت معاویہ ان کو خط لکھا انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے سخاوت بھی ٹھیک ہے شریعت کا حکم بھی ہے لیکن یہ تو آنا نہیں ہے کہ والے نفس کا آلے کا حق کون والے آ رہے کہ حق کون آپ کا بھی تو حق ہے نا اپنے اوپر آپ کے گھر والوں کا بھی تو کوئی حق ہے نا اس کا اڑا دینا پیسے کوئی اسراف نہیں ہے کہ ایک دن میں بیس ہزار دے دو تو حضرت حسن نے ان کو جواب لکھا کہ اسراف وہ ہوتا ہے جو غلط کام میں خرچ کیا جائے حرام کے کاموں میں اگر آدمی ایک ریال بھی خرچ کرے تو وہ اشراف ہے اور اللہ کے کاموں میں اگر ایک کروڑ بھی خرچ کرے تو اس میں کیا اشراف ہے اشراف تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے آپ نے سگریٹ پہ خرچ کر دیا آپ نے حرام چیزوں پہ خرچ کر دیا آپ نے مکرو ہاتھ پہ خرچ کر دیا آپ نے بلا وجہ جناب یہ ہے کہ خوشبو لگانی تھی وہ پچاس روپئے کی بھی لگ سکتی ہے لیکن آپ پانچ سو کے لیے بیٹھے یہ اسراف ہے اگر آپ نے غریبوں کو دیا مسکینوں کو دیا یتیموں کو دیا بیواؤں کو دیا یہ کیا اصراف ہم نے کہا لا لا اسراف اب کیا خیر خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا تو اصل وجہ دراصل یہ تھی کہ بیویاں خیرات کر رہی تھیں اور پھر حضور سے مانگتی حضور ناراض اسی لیے سیدنا عمر نے بی بی حفصہ سے کئی دفعہ کہا کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لیا کرو لیکن اللہ کے نبی کو کیوں تنگ کرتی ہو اچھا آگے حفصہ تھی اس میں بھی تو خطاب کا خون تھا نا عمر کی پہن کہا نہ تم کیوں میں بیوی بی کے مسئلے میں کیوں دخل دیں ہم جانے حضور جانے تم کیوں آ جاتے ہو دخل دینے کے لیے یہ اے میابی کا معاملہ ہے ہمارا ہمارے حال میں چھوڑ دو حضرت مل نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن اس دن پتا لگے گا تمہیں جب حضور نے غصے میں آ کے طلاق دے دی نہ پھر نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے اور نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی بل تو حضور اسی ناراضگی میں چلے گئے تو صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور پاک نے طلاق دے دی ہے تو باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ مسجد نقوی میں بیٹھے تھے اور ہر آدمی اپنی غلط جھکا کے اللہ کے آگے رو رہا تھا کیوں ہو گیا ان کی ماں کو طلاق ہو گئی مذاق تھوڑی اگر بیٹا حیا ہو اور ماں کو طلاق ہو جائے لیکن یہ باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کو ماں کی فرم برداری کا پتہ جن کو ماں کی عظمت کا پتہ جن کو والدین کی عزت و عظمت کا احساس ہو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار میری ماں بلاک ہو گئی اب میں ایک متعلقہ کا بیٹا کہہ ہوں گا میری ماں کو طلاق ہوئی کیا وہ اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہونے کا لوگ کہیں گے بھی آخر کوئی غلطی تو تھی نا بڑے بڑے سمجھدار جو ہے جی تاریخ کوئی ایک ہاتھ سے بچتی ہے حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ولباتی عظلم جو ابتدا کرے گا وہ ظالم ہوتا ہے تالی ہے دو ہاتھ سے بجے یا چار ہاتھ سے بجے لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس بات کی ابتدا کس نے کی ہے مخامد نے کی ہے تو کی طرف ظلم ہے بیوی نے کی ہے تو بیوی کی طرف تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا اللہ عالم جیسے کسی کی بہت اٹ نا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نے کہا حضور فلاں جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں کہ میں وہاں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ سن تو کمرے کے اوپر بالا بالاخانے میں تھے اور دروازے پہ ایک صحابی بیٹھے ہیں تو میں نے کہا کہ سستا دن رسول با حضور سے جا کے اجازت مانگو کہ عمر اعلیٰ باب بے کہا مر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اجازت چاہتے ہیں اوپر آنے کی انہوں نے جا کے کہا اور حضور نے اجازت نہ ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں کہ جب مجھے اجازت نہ ملی تو اب میں بھی پریشان ہوں کہ بھئی بات تو کوئی ہے پھر میں نے صبر کیا واپس جاؤں ٹھہر جاؤں کیا کروں ارے کہا نہیں آخر مسئلے کو حل تو ہونے چاہیے پتہ تو فدت مکین کہ بات کیا ہے فرماتی ہیں کہ میں نے دوبارہ اجازت مانگی تو دوبارہ بھی اجازت نہ ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا اور کچھ دیر گزار کے اس کے بعد میں نے ذرا زور سے یعنی ایسی آواز اتنا آواز اونچی کی کہ حضور خود سن لیں میں نے کہا یار پھر درخواست کرو پھر اجازت مانگو میں دروازے پہ کھڑا ہوں مہربانی کریں کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اچھا بلا لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا سب سے پہلے تو میں اس گھر کو دیکھ کے میرے آنسو آ گئے کہ یہ خاتم اور لمبی آگ کا کمرا قالین کیا جس میں چٹائی بھی پوری بچھی ہوئی ایک مشکل لٹک رہی ہے اور نیچے جناب ایک چار اپنا چٹائی پڑی ہوئی ہے سرکار دو عالم کے سونے کے لیے بستر نہیں ہے اس چٹائی کے اثرات آپ کے بدے مبارک تک تو داخل ہونے کے بعد سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ ہل تلک تنسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنی بی بیوں کو طلاق دے دی ہے حضور نے فرایا عمر کیا کہہ رہے ہیں فرا عمر کیا کہہ رہے ہو مات تو ہننا میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا پکب پر عمر حضرت عمر فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا نا میں نے زور سے کہا اللہ اکبر کہ حضرت عمر نے تو طلاق نہیں دی ہے کہتا ہے کہ میری آواز ویسے بھی حضرت عمر بڑے جہیل سوق تھے آپ کی آواز بہت بلند اللہ نے آپ کو بڑی بلند آواز عطا فرمائی تھی تو فرماتے ہیں کہ میری آواز مسجد نبی میں بھی پہنچی کیونکہ حجرات تو قریب تھے نا سارے یار پھر حضرت عمر نے جوش میں آ جب نعرہ بلند کیا ہو تو میں نے کہا وجہ کیا حضور پھر یہ بات کیا سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں حضور نے فرمایا آ اپنے کہ عمر اصل بات یہ ہے کہ میں بیویوں سے ناراض ہو کے میں نے قسم کھا لی ہے کہ ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں تو یہ الہ ہے یہ طلاق نہیں ہے طلاق الگ چیز ہے الہ الگ چیز ہے تو میں نے تو اس لیے کہ وہ بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہیں میری طبیعت بناگوار گزرا تو میں نے الہ کیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ حضور بڑے غمگین بیٹھے ہیں حضور پر بھی تو اثر تھا نا کہ ساری بیویوں سے قسم کھا کے بیٹھے ہیں ویدا صحابہ رو رہے ہیں صحابہ کا غم ہے تو حضرت عمر نے سوچا کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ حضور کچھ تو خوش ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے کچھ تو بوجھ اترے نا اس کو کہتے ہیں مزاح یاد رکھو مزاح ایک لفظ ہے مزاح اچھا ایک ہوتا ہے مذاق مذاق اور مزاح میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا یہ ہم کہتے ہیں نا اپس میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں یار کیوں مذاق اڑا رہے ہوں تو مذاق الگ چیز ہے مزاح جو ہے وہ الگ چیز ہے مذاق تو ہوتا ہے روز بلّہ اس میں ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو اگلے کی شان کے خلاف ہوں کوئی برا لفظ کہہ دیا کوئی یعنی گٹیا لفظ زبان سے نکال دیا یہ تو مذاق ہوتا ہے یہ منع ہے چڑیا کہ کسی کے ساتھ مذاق کرو اچھا جیسے کسی کو نقل کرو لنگڑا بن کے چلو وہ لنگڑا ہو بیچارا تو اس کی نقل بناؤ یہ تو ایزا دینے والی بات ہے ایک آدمی غریب اندھا ہے تو تو وہ بھی اندھا بن کے اس کی نقل کر رہا ہے تو یہ جو ہے یہ اس کو یہ مذاق منع اسی لیے بڑا ایک تاریخ میں واقع آتا ہے یہ الفضل اور فیضی دو بھائی تھے یہ بڑے مشہور گزرے ہیں ہندوستان میں اور یہ اکبر کا دور تھا جب اکبر بادشاہ تھا نا یہ اس کے نورتن تھے یہ اس کے خاص لوگوں میں سے تھے اس کے بڑے محتمد ادے لوگوں میں جس کو موجودہ دور میں کہتے ہیں نا کچن کیمٹی یہ اس کے ممبر تھے گویا تھے تو بہرحال اور پڑھے پڑھے لکھے لوگ تھے ابوالفضل بھی اور فیضی اچھا دونوں بھائی تھے خدا کی شان دیکھو ایک بھائی شیعہ تھا ایک دن اور دونوں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے بہت بڑا علم تھا دونوں کے پاس اور یہ ملا مبارک کے بیٹے تھے یعنی کا باپ بھی بہت بڑا ملا عالم تھا بولوی تھا اس کا نام مبارک تھا تو ایک دن عرفی ایک شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں ان کا رقب تھا تو وہ آئے ملنے کے لیے اب الفضل اور فیضی کو ملنے کے لیے آئے تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ ان کے گھر پہنچے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے گھر میں کو کتے شتے جو پالے ہوئے تھے نا تو اس وقت شاید جو کتی نے کو بچے تازہ دیے ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے اس کے پلے جو تھے نا وہ سارے گھر میں بھاگ رہے تھے تو عرفی نے جب دیکھا تو اس کو سوج گئی وہ بھی شاعر تھا نا تو اب جناب جب وہ آیا نا اب الفضل اور فیضی دونوں آئے تو اس نے کہا کہ فورن ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب زادگان کے ذرا نام تو بتائیں وہ کتے کے بلے جو بھاگ رہے تھے نا انہیں کہا تو اس نے یہ مزاق ہے کہ کسی کتے کو اس کے بیٹے بنا رہے ہو انہوں نے کہا یہ ذرا صاحب زادگان کا تعارف تو کروائیں ان کے نام سے تو روشناس فرمائیے تو آگے بھی تو الفضل تھا اور فیض انہوں نے کہا اس میں عرفی آگے بھی تو الفضل اور فیضی تھا نا ہم آدمی تھوڑے تھے تو اس نے کہا بس اس نے عرفی اچھا اب اس میں دونوں باتیں ہو سکتی تھی نا بیس میں عرفی کا ہمارا یاد ہی ہے شاعر کا نام بھی عرفی تھا نا ایک ہے عرف عام بھی عرف عام میں جو کتوں کو کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ خاص نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو لفظ عرف میں دونوں باتیں ہو جاتی تھیں ایک تو بھئی عرف عام میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہتے یہ بھئی عرف عام ہے اور ایک اس کو چوٹ بھی ہو گئی کہ بیس میں عرفی کہ ہم نے اس کا نام عرفی رکھا ہے ہم نے ان کو ان کا نام کوئی حقیقی نہیں رکھا خاصی نہیں رکھا بلکہ عرفی رکھا ہے تو شاعر کا نام بھی تو عرفی تھا تو اب جناب انہوں نے جب چوٹ کی تو عرفی کب خاموش ہے تو اس نے کہا کہ مبارک شد ان کے باپ کا نام مبارک تھا تو آگے بھی تو عرفی تھا نہ تو انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہے اچھا اچھا اچھا مبارک شد مبارک شد مبارک شد اچھی بات ہے مبارک کو یعنی مبارک نام رکھ لو بجے عرفی رکھنے سے زیادہ بہترین نام تمہیں مبارک دوں ان کے باپ کا نام اللہ مبارک تھا تو یہ مذاق یہ کسی کے بارے میں تنز ہے اعتراض ہے ایک ہوتا ہے مزاق مزاق کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے دل کو سکون پہنچانا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں مبارک سرخ تھی آنکھ سرخ تھی تو آپ کھجور کھا رہے تھے تو حضرت آقا انعام داد نے فرمایا کہ عجیب بات ہے علی تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور تم پھر بھی گرم چیزیں انگور اپنا کھجور کھا رہے ہیں انہوں نے کہا اللہ میں ادھر سے کھا رہا ہوں نا آنکھ تو یہ سرخ ہے تو ایک مزاح تھا تو اس میں نوز ولا کسی پہ کوئی تنظ نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بی بی عائشہ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی دعا کریں اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے تو حضور نے فرمایا کہ ان لا بوڑھی جنت میں نہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائیں اچھا اتفاق سے باہر حضور کو کوئی بلا رہا تھا حضور باہر تشریف لے گئے وہ بوڑھی نے تو رونا شروع کر دیا کہ جب اللہ کا نبی کہہ دے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی میں تو گئی میں تو ماری گئی اچھا جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر کہاں جاؤں گی جنت کے بعد دوسرا راستہ نہیں ہے نا وہاں تو ہے دو دروازے ہیں نا یا جنت ہے یا جہنم ہے اگر نعوذ باللہ جنت میں جگہ ریلے تو کہاں جائیں گے تو بوڑھی نے تو جناب رونا شروع کر دیا بی بی عائشہ تسلیاں دے کچھ کرے نہ وہ بوڑھی بار حضور تھوڑی دیر کے بعد ہے فرمائیں کیا شور ہے کیوں رو رویہ آپ آپ نے جو کہہ دیا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اللہ کی بندی اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا نا قواعدہ اتراون کہ جنت میں جب جائیں گے تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا جنت میں جائیں گے تو کوئی عجوز نہیں ہوگا سب کا ایک سن ہوگا اور سب تلاسن و سلاطین سنتن یعنی این شباب کے اکمال کا دور ہوگا میرے کہنے کا مقصد تو یہ تھا تو کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو حضور کو ہنسا کیونکہ ہنسنا بھی ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے ایک صابی تھے حضور کے وہ آتے تھے حضور کو بہت خوشی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ ونساتے تو ایک دن وہ کھڑے تھے اچھا وہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی کہ ہاتھ کی چیزیں تم ہمارے لیے خرید کر کے لایا کرو اور شہر میں جو سودا بکے گا نا وہ ہم تیرے لیے خرید کر کے رکھا کریں گے حضور اس سے بڑا پیار کرتا تو ایک دن وہ منڈی میں کھڑا ہوا کوئی چیز بیچ رہا تھا تو پیچھے سے حضور نے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ میں اور فرمایا کہ من آنا بتاؤ میں کون آواز بدلتی اب وہ جناب یہ کرے کہ اپنی پوش جو ہے وہ ایسے ایسے رگڑتا جائے اور کہے پتہ نہیں آپ کون ہیں پتہ نہیں آپ کون ہیں پتہ نہیں آپ کون ہیں, ہیں, ہیں من بتاؤ نا وہ ہو جاتا لگتا تھا ایسی پتہ نہیں لگ رہا نا آپ کون ہیں اب سمجھ ہی نہیں آ رہی اچھا میں ہاتھوں کو پکڑ رہی وہ سمجھ نہیں آ رہی میں کہا تو میری آواز بھی نہیں پہچان تو نے کہا اللہ میں رسول چاہتا تھا میرا بدن ہے آپ سے لگا آپ کا آواز کون نہیں پہچان آپ کے ہاتھوں کو کون نہیں پہچان لیکن جب آپ نے مجھے اتنا اچھا موقع دے دیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے سینے سے میں لگ سکتا ہوں تو میں ایسے موقع کو کیسے ضائع کر دیتا ہوں یارس اللہ یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ آج میرا بدن محمد عربی کے بدن سے ٹکرا گیا اور جس کو اللہ کے نبی کا بدن مف کر لے اس کی شان پھر کیا ہو تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ جو بوجھ ہے نا وہ اتر جائے میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ دیکھیں نا ایک مہینے کی قسم کھا کے بیٹھے ان عورتوں کو سر پہ بھی تو آپ نے چڑھایا نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کو ایسی لوگ تھے ہم ان کو جناب ٹھیک کر کے رکھتے تھے ہم تو واقعات ماشاء اللہ صبح رہتے تھے ڈنڈا مارنا شروع کرتے تھے شام کے چار بج جاتے تھے یہ بالکل سیدھی رہتی تھی مزہ آ رہا ہے کہ آگے بات کریں آپ ان نے تین کو چڑھا دیا ہے ان کے یہ حقوق ہیں ان کے یہ حقوق ہیں ان کے یہ حقوق ہیں ان, ان, ان, ان کے یہ حقوق ہے تو پھر تنگ تو کریں مسکرائے حضرت صلی اللہ عرصم مسکرائے آپ نے فرمایا چاہے وہ تنگ کریں لیکن جو حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں ہم ان کا انکار تو نہیں کرتے اللہ تبارک نے عورت کو بھی تو ایک حق دیا اللہ تبارک وطار نے عورت کو بھی تو گھر کی ملکہ بنایا ہے اللہ پاک نے بھی تو قرآن میں کہہ دیا ہے نا کہ وہ ہن نبص النبی علیہ ہنب ان کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح تو مردوں کے حقوق ہیں اگر اللہ تبارک وطال نے مردوں کو شرف بخشا ہے مردوں میں نبوت رکھی ہے تو عورت کو نبوت کی ماں بھی تو بنایا ہے اگر اللہ تبارک وطال نے مردوں میں سے رسول بنائے ہیں تو ان کو رسول کی بہن بھی تو بنایا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو چن لیا ہے تو عورت کو بھی تو اس کے بستر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت و رحمت بنایا ہے تو اللہ, اللہ کے نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے آپ کی طبیعت سے کچھ بوجھ جو تھا اتر گیا اب جناب اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کی قسم کے دن بھی پورے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا وہ جو ایک مہینے کی قسم تھی وہ بھی پورے ہو گئے اللہ نے قرآن بھی نیو کل ازوا جی کا ان کن ترد نل حیات دنیا وزین تھا پتا نہیں نتی کرا جمیلا وان ان کن تناہ رسول والدار آخرا اندل محسنا ان کن اجرن ازیما <عَظِيمًا> اللہ نے بنایا کہ میرے نبی سلم یا کل آپ اپنی بیویوں سے ازواج سے کہہ دیں ان کن تن دن اللہ دنیا اگر آپ لوگوں کو دنیا اور اس کی زینت کی ضرورت ہے دنیا کے آسائش و آرام کی ضرورت ہے اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے بھی دلالت ہوتی ہے کہ بیویوں نے کچھ دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا جس پہ اللہ نے قرآن اتارا محمد مصطفیٰ ان کن تن حیات دنیا اگر صرف حیات ایک دنیا تمہارا مقصود ہے دنیا کی زندگانی مقصود ہے دنیا کی زینت مقصود ہے فصا لینا تو آؤ میرے پاس او مت کن وسلح جمیلا میں تمہاری مدد بھی کروں میں تمہیں کچھ دوں بھی اور بڑے آسانی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ بڑے عزت کے ساتھ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تمہارے رستے کو آزاد کر دیتا ہوں اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ کسی حالات میں مجبور ہو کے عورت کو طلاق دینے پہ آتا ہے تو پھر اس کو عزت کے ساتھ روانہ کرے اس کو عزت کے ساتھ بھیجے اس کو کچھ دے بھی خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہ بھیجے آ وہ تیری بیوی تھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کھل کے کہہ دیں کہ دنیا جی آؤ مجھ سے لے لو اور جاؤ ان کن تر دن اللہ و رسول و انہر کن اجرن عظیم اور اگر نبی کی بیوی ہو اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کی زندگی چاہیے یہ دنیا کا ہے چند روزہ ہے اگر تمہیں اللہ کی رضا اللہ کے رسول کی رضا اور آخرت چاہیے تو پھر ہم نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے یہ دو چیزیں ہیں چن لو یا دنیا چن لو یا آخرت چن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نہ ہوئیں اللہ اکبر حضور سب سے پہلے بیوی عائشہ کے گھر میں تشریف نہ مجھے کیا تھی کہ بی بی عائشہ کا حضور سے تعلق بھی زیادہ تھا قربت بھی زیادہ تھی حق بھی زیادہ تھی محبت بھی زیادہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں آئے لیکن اب آگے شام دیکھتے کے اللہ اکبر کہ جب حضور آئے حضور نے سلام کیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ آدمی جب بھی اپنے گھر میں جائے بیوی ہے بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے بچے ہیں ملازم ہیں تو کہے السلام علیکم بغیر سلام کے گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرے ساری دنیا اب کو کہے گا السلام علیکم لیکن آپ نے بیوی بچوں کو نہیں کہے گا حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے گھر میں قتل داخل نہ ہوں جب تک السلام علیکم اور اچھا اصل بات یہ بھی دیکھو کہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ سلام علیکم کا کیا مانا کہ تم پہ سلامتی اللہ کی طرف سے تم سلامتی مانگ رہے اچھا وہ کہیں گے کہ والم سلام تمہارے لیے سلامتی مانگے تو اس لیے اتنی بڑی چیز کو آدمی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اتنی بڑی چیز کا آدمی خیال نہیں کرتا ہے اور نوز بلّہ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہے کہ میں جا کے بیوی کو سلام کروں یعنی کسی غیر عورت کو سلام کرنا ہو تو سب سے پہلے بڑھ بڑھ کے کریں گے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے سلام کے ساتھ پتنہ مذہبی گردن جھکا کے اشارہ بھی کر دیں گے لیکن اپنی بیوی کو سلام نہیں کریں گے انڈا لندہ ہے انا عل ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے سلام کیا تو بیوی بی عائشہ نے فوراً کہا اس نے کہا یار رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی ایک مہینے کی آج تو انتیس دن گزرے ہیں اس لیے بہت سین نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کا اس سے اظہار محبت بھی ہے کہ یا رسول اللہ میں تو ایک ایک دن گن رہی ہوں آج تو انتیس دن ہوئے ہیں دن کا یاد رکھنا بھی تو فرا کے رسول ہے نا کہ دن گنے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ کا عالمہ ہے زکیہ ہے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کی قسم ٹوٹ جائے اللہ کے نبی کی قسم ہے کہ ایک مہینے تک میں نہیں آؤں گا آج ایک مہینہ تو پورا نہیں ہوا تو شریعت کا معاملہ ہے پیغمبر کا معاملہ ہے نبی کا معاملہ ہے اس نے یاد دلا دیا کہ حضور آپ نے قسم ایک مہینے کی کھائی تھی اور آج انہیں دن دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شاہ بات سنو کہ اللہ کے مہینے جو ہیں یہ اللہ کی شان ہے کبھی انتیس ہوتے ہیں اور کبھی 30 کے مہینے جو ہیں نا چاند کے کمری مہینے جو ہیں اچھا خدا کی قدرت دیکھیں آج کل چونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا تو آج کل ایک نئی تحقیق بھی آئی ہے کہ چونکہ سال کے مہینے بارہ ہیں ان عت شہور ان دلہ افنا اشارہ تو قرآن میں لفظ شہر جو ہے یہ بھی بارہ دفعہ آیا کمال دیکھیں نا یہ ہے نا اعجاز قرآن کہ اگر مہینے بارہ ہیں تو لفظ شہر بھی پورے قرآن میں آیا ہی بارہ دفعہ ہے اچھا اب سال کے دن تین سو پینسٹھ ہے تو لفظ یوم پورے قرآن میں جواب آپ گنیں گے تو تین سو پینسٹھ دفعہ ہے تیئیس یعنی چودہ سو سال پہلے جو قرآن تیئیس سال کی مدت میں اترا ہو اس میں ایک ہنسے کا بھی فرق نہ آئے یہ اس سے بڑی دری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے بند کہ بندہ تو بھول جائے یہ تو اسی کی شان ہے نا کہ لا یز ربی والا اچھا اسی لیے علماء پر بہ کے دیکھیں لفظ بھی اسی طرح آیا ہے یعنی بارہ دفعہ اور اسی طرح دن کے جو ہے وہ بھی اسی طرح تین سو پینسٹھ دفعہ لفظ یوم آیا ہے تو یہ اللہ کا اعجاز قرآن ہے تو حضور نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ تیس کا ہوتا ہے یہ مہینہ انتیس کا ہے میں نے اپنی قسم میں نے اپنے وعدے پہ اپنے کلام پہ اپنی قسم پہ اللہ کا نبی پورا ہے کبھی اللہ کا نبی کیسے خلاف کر سکتا ہے اور ویسے بھی خدا کی شان ہے اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے نا جی کہ اس لیے بعض یہ تو محدثین اور علماء کی باتیں ہیں نا بعض کچھ اشاک بھی ہوتے ہیں نا عاشق بھی ہوتے ہیں نا جو عشق کا جن پہ غلبہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے عشق کے غلبے کی بھی ایک بات کی ہے انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی کو بھی تو نبی محبوب ہے نا پیارا ہے تو اس کا فراق زیادہ نہ کرنے کے بجائے ان کا حکم ہو گیا ہوگا مہینہ انتیس کا کر دو ضروری ہے کہ تیس کا رہے چاند بھی تو اسی کے تابے ہے نا چلو ایک دن کم ہو سکتا ہے تمہاری نبی کے فراق میں ایک دن کی کمی تو ہو جائے اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب حضور حج پہ آئے تو دن جمعہ کا ہو گیا اللہ کا شان ہے اللہ کا نظام ہے نا بندنا تو ہر دن حج حج ہے لیکن اگر جمعہ کا دن بھی مل جائے تو دو عیدین جمع ہو جائیں گی نا فضیرت میں تو کوئی کلام ہی نہیں نا ہاں یہ کہنا کہ حج اکبر ہے یہ تو غلط ہے لیکن اس کی فضیلت میں تو کوئی کلام نہیں نا کہ جمعہ کا دن بھی ہو اور یوم البقوف بھی ہو اور یوم الحج بھی ہو تو اسی لیے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میں نے جو قسم کھائی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے آج انتیس ہو گئے مہینہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اللہ نے قرآن بھیجا ہے تو لیکن آپ نے فرمایا دیکھو بات سن لو قرآن پاک بھی سن لو لیکن فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا اس لیے محدسی نے لکھا بھی یہ بھی حضور کی محبت کی طریقہ کیونکہ حضور نے سوچا کہ عائشہ کی کم عمر ہے کم عمر میں بچی جو ہے جذبات میں بھی دعا سکتی ہے نا عمر تھوڑی ہو نا آدمی میچیور نہیں ہوتا تو جذبات میں بھی دعا جاتا ہے جذبات کے فیصلے بعد میں انسان ساری زندگی روتا رہتا ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ عائشہ فصل شیریں اب واقعی جلدی میں جواب نہ دینا پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا اور حضور جانتے تھے کہ ابو بکر یا ابو بکر کی بیوی میرے خلاف مشورہ دے سکتی ہے تو اس لیے یہ بھی ایک دلیل محبت تھی تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضور آپ فرمائیں تو صحیح نا مسئلہ کیا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور جس میں میں والدین کی رائے لوں تو اللہ کے نبی نے یہ آیات پڑھی کہ اگر تم لوگوں کو دنیا کا آرام چاہیے دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم کو آخرت چاہیے تو پھر آخرت کی انتظار کرو اور دنیا میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرنا ہوگا دکھ کو برداشت کرنا ہوگا تو بی بی عائشہ نے فوراً کہا افی اصطہ میرو ابو آیا حضور اس مسئلے میں میں ماں باپ سے پوچھوں انی اختر تو اللہ رسول میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چل لیا میں نہیں چاہیے مجھے دنیا اور اس کے فوراً بعد پتا عائشہ نے کیا کہا بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے جواب دے دیا نا باقی بیویوں کو میرا جواب نہیں بتانا کہ عائشہ نے یہ جواب دیا کہ میرے جواب کو سن کے سب کہیں کہ اچھا جو عائشہ کہتی ہے تھی کہ ہمارا بھی وہی جواب ہے تو ایسا نہ ہو کیونکہ بی بی عائشہ کے دل میں آخر خیال تو ہوتا ہے نا شوقن کا کہ چلو کسی کے دل میں اگر کوئی غلط لفظ آ گیا تو ایک بیوی بی تو کم ہو جائے گی نا ایک دن تو اور ہمیں زیادہ مل جائے گا نا تو نے کہا کہ حضور میں یہ میرا جواب نہیں بترانا ہے حضور سر میں دیکھو عائشہ بس اگر انہوں نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے تو میں نہیں چھپاؤں گا اللہ کا نبی اور اگر انہوں نے نہ پوچھا تو خود نہیں بتاؤں گا میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا یار صلاح پھر بھی عائشہ نے کیا جواب دیا پھر میں بتا دوں گا اللہ کا پیغمبر کیسے حکمات چھپا سکتا ہے تو حضور صلی اللہ بار وسلم فردن فردن فردن تمام اذبات کے پاس تشریف لائے اور سب نے کہا کہ یار صلاح اس نے تو پوچھنے کی ضرورت ہے اختر اللہ و ہم نے اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا ہے ہم ہر دکھ میں سکھ میں ہر حال میں اپنی جان اپنا سب کچھ محمد عربی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ مقام جو ہے یہ ازواج رسول کو ملا ہے اچھا دیکھیں پھر اس کے بعد اللہ نے کتنا بڑی شان دی کہ جب تمام بیوی بی انہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور مقام پہ قرآن میں آیا تھا اَسَا رَبُّهُ اِن تَلَّقَكُنَّ اَن يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ اللہ باق نے فرمایا کہ تم حضور کی بیبیاں ہو خیال رکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے اللہ اپنے نبی کو حکم دے کہ تمہیں طلاق دلوا دے اور تمہارے بدلے دلہ ازوا جن خیر کن مسلمات اور تم سے بہتر بیبیاں اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ ولا و صاحب وسلم کو عطا فرما دے اللہ سے اس بات میں قادر ہیں لہذا تم خیال رکھا کرو کبھی ایسی بات جو ہے تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے ورنہ اللہ نے چاہا تو اللہ اپنے نبی کو حکم دے دیں گے اور نبی جو ہیں آپ تم لوگوں کو طلاق دے دیں گے پھر کیا کرو گے اچھا اب جو بات میں نے کہنی تھی اس کو سمجھو کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں اور نبی پاک بیویوں کو طلاق دے دیں تو ہم ان کے بدلے میں ایسی بیویاں لائیں گے جو مسلمات ہوں گی مومنات ہوں گی کانتا ہوں گی طائبات ہوں گی عابدات ہوں گی سائےحات ہوں گی او صحیح بات ان ایسی شان والی صفتوں والی بیویاں ہم دینے پہ قادر ہیں لیکن حضور نے طلاق نہ دی اور اللہ نے بھی ان بی بیوں کے بدلے کوئی اور بیبیاں آزور کے گھر میں نہ بھیجی اس سے مفسرین اور محدثین نے مسلہ نکالا کہ اگر ان سے کوئی عورتیں بہتر ہوتی تو اللہ بدل دیتے معلوم ہوا کہ ان سے بہتر کوئی تھی ہی نہیں کائنات کہ اگر ان ازواج سے از لہو ازواج خیر من کو نہ تم سے بہتر تم سے اگر بہتر ہوتی اللہ اپنے نبی کو بہتر نہ دیتے اس لیے انہوں نے کہا کہ آخر میں آتا ہے سیب و ابکارا یعنی ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہیں ایسی عورتیں جو کواریاں ہیں تو سیب کو مقدم کیا اور کنواری کو مؤخر کیا انہوں نے کہا اس طرح بھی اشارہ ہے کہ حضور کی پہلی بی, بی جو ہے وہ سیب بی بی خدیجہ ہے کنواری تو بعد میں آئی ہے تو یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے انہیں کو چن لیا تھا ان سے بہتر کائنات کی اندر کوئی اور عورت ہی نہیں تھی اگر کوئی اور عورت ہوتی تو اللہ واہ اپنے نبی کو عطا فرما دی اس لیے قرآن النبی تیار کا من النساء اللہ فرماتا ہے میرے محمد ابا کی بیویوں تم سے لستن کا کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی ان یعنی تمام جنس جتنی عورتوں کی ہے اچھا جب نفی احد کے ساتھ ہو نا محفل بہت احدم ایک نفی ہوتی ہے کہ محفل بیت واحد ایک ہوتی ہے احد اس لیے ہے نا کم ہو بدلا احد جب احد سے نفی ہو تو نفی ٹام ہوتی ہے کہ لس کا احدم من النساء دنیا کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہوتی تم محمد مصطفیٰ کی بیبیاں ہو اللہ نے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا ہے اچھا اللہ نے اس اختیار کے بعد کہ جب انہوں نے حضور کو اختیار کر لیا اللہ نے اب عورتوں حضور کی بیویوں کے غور شان بھائی پر میں اللہ نے فرمایا کہ میرے مدین صلی اللہ علیہ وسلم اب ان بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے اب ان کے بعد آپ کے لیے اور قیامت مطلب تک کوئی عورت حلال نہیں آپ کوئی اور بیوی بی لا بھی نہیں سکتے ہو اچھا حالانکہ دیکھیں آپ کے پاس چار بیبیاں ہیں ایک کو آپ تلاش دے دیں پھر چوتی کر لوں تو آپ تو بدل سکتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا نہیں میرا مت ان کو ہم نے آپ کے لیے چن لیا ہے اب آپ کو ان کے بدلنے کا بھی اختیار ولا انت بدل ابھی اب آپ یہ کہیں کہ ان میں سے میں کسی کو طلاق دے کے اس کے بجائے ایک اور عورت او فرمایا آپ کو اختیار نہیں حالانکہ امت کو وہ تو اجازت ہے امت تو بدل سکتی ہے ویسے تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بغیر ضرورت کے ایسے انسان ایسی حرکتیں کرتا رہے تو منع ہے مانا یہ ہے لیکن اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں بیوی بیمار بی ہے مریض ہے اس کے بجائے وہ اور لانا چاہتا ہے تو لا سکتا ہے لیکن حضور کی بیویوں کا اتنا بڑا شان تھا کہ اللہ نے نبی کے لیے چن لیا ہمیشہ کے لیے نبی کے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اب نبی کو بھی نہ چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ آپ ان کو اب چھوڑ بھی نہیں سکتے بدل بھی نہیں سکتے اب یہی ازبا آج کی دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بہت اگر